الحمدللہ رب العالمین والصلاه والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دس درجات کو بلند فرماتا ہے محمد کے اسلام ہے جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی نو انسان کی ہدایت کے لیے پسند فرمایا ہے ان الاسلام بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس دین کو لے کر آئے ہیں وہی پوری انسانیت کے لیے اس وقت ہدایت کا سامان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دین کو انسانیت کے لیے مکمل فرما دیا اکمل دین اکم و اتمم تو اسلام دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج سے کم و بیش چودہ سو سال پہلے ہی قرآن کریم میں اس آیت کو نازل فرما دیا کہ آج ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کیا اور اپنی نعمت کو تم پر تمام کیا اور اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کیا اللہ اکبر عقائد عالم صلی اللہ تعالی وسلم وہ آخری نبی ہیں کہ جن پر ایمان لانا اس وقت ہر ایک انسان پر فرض ہے اور آقد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت آج کے انسان کے لیے ہدایت ہے کوئی انسان اس وقت تک فلا نہیں پا سکتا کہ جب تک وہ اسلام کو بطور دین اپنا نہ لے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی اور رسول جب تک نہ مان لے ایک حدیث مبارکہ صحیح مسلم شریف میں آقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم حضور نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے جس شخص تک میری نبوت کی خبر پہنچی اور وہ میرے دین کی شریعت پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا گیا تو وہ شخص جہنمی ہے میٹھے اسلائم بھائیو دین اسلام کو بطور دین اپنانا یہی اٹرنل بلس دائمی خوشی اور آخرت میں جنت کی ضمانت ہے جو آج چاہتا ہے کہ وہ مرنے کے بعد جنت میں داخل ہو وہ دین اسلام کو اپنا لے کیونکہ بغیر دین اسلام کے جنت نہیں بلکہ جہنم ہی مقدر ہوگی مدری چینل کے ناظرین مدری چینل ہمیشہ آپ کے لیے ایسے سلسلے لے کر آتا ہے جو آپ کی روح کے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں اور آپ کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتے ہیں آج کا ہمارا سلسلہ بھی ایسا ہی ہے یہ ایک مکمل سیریز ہوگی جس میں انشاءاللہ العزیز اسلام کی حکانیت اور اسلام بطور دین اپنانے والے افراد اس دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہوتے ہیں اور اس طرح کی اور بھی بہت سی چیزیں ڈسکس کی جائیں گی ایک انوکھا اور اچھوتا موضوع ہے جس میں دین اسلام کی حکانیت اور کچھ اعتراضات یا کچھ شبہات جو ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ڈسکس کیا جائے گا مودی چینل کے ناظرین آپ نے سلسلے کا تعارف سنا اب آپ کو یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ ہمارے اس سلسلے میں بطور مہمان ہمارے ساتھ شریک ہوں گے رئیس دارت مفتی محمد قاسم اتاری برکاتم برکات اور مفتی صاحب کا انداز بیان اور طرز اصل بدنی چینل کے ناظرین بخوبی واقف ہیں پہلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں آج کا انسان اپنی تخلیق کے مقصد کے حوالے سے کچھ کنفیوز نظر آتا ہے وٹ از آف ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے اور اس نے ہمیں ہماری تخلیق کے مقصد کے بارے میں بھی بتایا ہے تو مختص قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر میں پوچھنا چاہوں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے تو آپ اسے کیسے بیان فرمائیں گے الحمد للہ رب اما بعد من بسم تخلیق انسانیت کا مقصد کیا ہے یہ بڑا بنیادی سوال ہے اور عام طور پر اسے فلسفے کی کتابوں میں ڈسکس کیا جاتا ہے فلسفے کا بنیادی موضوع یہی ہوتا ہے اب اس کے حوالے سے آج تک مختلف لوگ مختلف طرح کی چیزیں بیان کرتے آتے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو اس کی طرف اثرات توجہ کرنا ہی گوارا نہیں کرتے جو اس مقصد کی طرف اصلا دیکھنا ہی پسند نہیں کرتے اسے ڈسکشن میں لانا ہی نہیں چاہتے جیسے دہری ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں یا مذہب کے وجود کے منکر ہوتے ہیں تو ان کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اس تخلیق کے مقصد کو نہ سوچتے ہیں نہ اس پر غور کرتے ہیں تو پھر ان کی زندگی آہستہ آہستہ بہیمیت اور حیوانیت کی طرف جانا شروع ہو جاتی کیونکہ جب ایک مقصد سامنے ہو تو پھر آدمی اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرتا ہے جیسے بحثیت مسلمان ہمارے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے جسے ابھی ہم بیان بھی کریں گے تو چونکہ ہمارے سامنے زندگی کا ایک مقصد ہے تو ہم اپنی پوری زندگی کو جیسے تیسے بھی ہے کر کر کر کرا کے ہم اسی مقصد پر لانے کی کوشش کرتے ہیں اگر ہماری زندگی اس ڈگر پر نہیں چل رہی ہوتی تو ہم اپنے اندر گلٹی فیل کرتے ہیں ہم اپنے اندر شرمندگی فیل کرتے ہیں ہمارے اندر ایک احساس جرم ہوتا ہے اور پھر ہم دوبارہ اپنے آپ کو کوشش کر کے اسی طرف لے کر آتے ہیں اگر ایسا ہو کہ کوئی مسلمان زندگی کا مقصد بھلا بیٹھا اور ایک ڈگر پہ چلتا جا رہا ہے اپنی شاہوانی نفس خواہشات اپنی نفسانی خواہشات اسی کے اندر لگا ہوا ہے لیکن چونکہ اس کے دل کے اندر وہ مقصدیت کی بنیاد موجود ہے اسلام کی صورت میں مقصدیت کی بنیاد موجود ہے تو جب بھی وہ تھوڑا سا ان چیزوں کی فنائیت دنیاوی لذات کی فنائیت اور اس کے نقصانات اس کے سامنے آتے ہیں تو فوراً وہ مقصد کی طرف لوٹ آتا ہے لیکن جس نے کبھی مقصد سوچا ہی نہیں جس کو مقصد کا پتہ ہی نہیں وہ لوٹے گا کدھر ایک آدمی کے پاس تو لوٹنے کی منزل ہے اسلام نے جو دے دی کہ تمہارے زندگی کا یہ مقصد ہے لہذا منزل یہ ہوئی اب ایک آدمی کہیں بھی چلا جائے گا وہ اپنی منزل کو بھول بھی جائے گا لیکن جب وہ بہت زیادہ بہت ساری جگہوں پہ سر مارتا گرتا پڑتا بھولتا بلاتا جب اسے یاد آئے گا نا کہ میری کو منزل تھی تو چونکہ اسے یہ پتا کہ منزل ہے کیا سبحان اللہ تو پھر وہ فوراً اس منزل کی طرف لوٹائے گا لیکن جس کو منزل ہی کا پتا نہیں اس کے لیے کیا ہے وہ جہاں گم ہے وہ وہاں سے آگے کہاں جائے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میری منزل کیا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو اسلام نے اور یہاں پر اسلام سے بھی مراد میری کیا ہے کہ اسلام کا بذات خود جو معنی ہے وہ بڑا وسیع ہے ہر نبی علی سلاۃسلام کا جو دین تھا وہ اسلام تھا یہ جو آئےت مبارک ہے نا بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے تو پھر آدم علیہ السلام کا دین کیا تھا ابراہیم علیہ السلام کا دین کیا تھا موسا السلام کا دین کیا وہ بھی اسلام تھا سلحان وہ بھی اسلام تھا تو یہ اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام سبحان اللہ اب جو اس دین کی آخری کامل تعبیر اور قطعی تعبیر ہے وہ وہ دین ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تو اب جو دین اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے وہ صرف دین اسلام ہے اور اب دین اسلام وہ ہے جو محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے اچھا اب اللہ تعالی نے آدم علیہ سلاۃ والسلام اور ان کے ذریعے پھر آگے پوری انسانیت کو مقصد زندگی بتایا اور اس کے بعد پھر ہر نبی اسی مقصد زندگی کو بیان کرتے آئے قرآن پاک نے اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ کلام کیا کیونکہ اس مقصد کی تعین پر آگے پوری زندگی گزرنی ہے سبحان اس مقصد کی توضیع تشریح وضاحت اور پہچان کے اوپر پوری زندگی گزرنی ہے تو اب ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے زندگی کا مقصد ہی کوئی نہیں لہذا وہ سوائے اس کے کہ مال کمائیں سوائے اس کے کہ اپنی شہوات کو پورا کریں سوائے اس کے کہ جیسے تیسے بھی بس اپنے جو ہے وہ اپنی اپنی دنیا کی لذات اور تسکینات کے اندر اضافہ کرے وہ کسی اور چیز کے بارے میں سوچتے نہیں کچھ ایک اخلاقیات مینرز وغیرہ اگر ان کے سامنے آ جائیں یا ان کو کوئی سکھا دے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کر دیتے ہیں لیکن ایز ہول ان کو باہر سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ زندگی کا مقصد ہے کیا اب اچھا پھر اس کے اندر بہت سارے لوگوں کے بھٹکنے کے انداز بڑے مختلف ہوئے جیسے انسان کی حیثیت کیا ہے اور انسان کا اس کائنات میں جو وجود ہے اس کے اندر انسان کی انسان کیا بطور مرکز کے ہے یا بطور اعلی کار کے ہے وہ خود مقصد ہے یا وہ دوسرے مقاصد کے گرد گھومنے کے لیے <تصفح> اب کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے مثال کے طور پہ سورج کو دیکھا بڑا روشن ہے دنیا کو روشنی دے رہا ہے دنیا کے ہزاروں لاکھوں فوائد اس سے وابستہ ہیں تو سورج کو پوجنا ہی شروع کر دیا تو اب افضل کون ہوا سورج کیونکہ یہ تو اس کے سامنے جھک گئے کہ سورج جو ہے وہ تو, تو خلا ہے انہوں نے اپنی حیثیت کو فراموش کر دیا اور اس کی حیثیت کو اپنے اوپر غالب کر لیا اسی طرح بہت سے لوگوں نے درختوں کے فوائد دیکھے بہت سی کچھ جانوروں کے فوائد دیکھے بہت سارے کچھ اور چیزوں کے فوائد دیکھے جس جس چیز کو وہ دیکھتے رہے اور جس کو انہوں نے اپنے سے بہتر اور اپنے اوپر غالب سمجھا اس کے سامنے جک گئے اسلام نے قرآن نے اللہ تعالی نے نبیوں کی ہدایت نے انسان کو یہی بتایا کہ یہ جتنی چیزیں جن کے سامنے تم جھک رہے ہو یہ تمہارے سامنے جھکنے کے لیے اللہ اللہ بہت خوب. تم ان کے لیے نہیں ہو हم. یہ چیزیں تمہارے, تمہارے لیے سبحان اللہ. یہ چیزیں تمہارے لیے تم کس لیے ہو हم. وہ ایک اور چیز ہے اللہ کائنات تمہارے لیے ہے اور تم کسی اور کے لیے ہو اب قرآن پاک نے اس میں ایک جگہ نہیں بیسوں جگہ اس کی مختلف جو اس کے اس کے جو یہ کہیں کہ مقدمات بنتے ہیں وہ جگہ جگہ بیان کیے جیسے مثال کے طور پہ ایک تو بنیادی بات ہے کہ یہ کائنات وجود میں آئی ہے تو اس کو وجود میں لانے والا ہے جی. یہ کائنات تخلیق ہوئی ہے تو اس کو کوئی بنانے والا ہے جی. خربوں پیچیدگیوں پر پیچیدہ نظاموں پر مشتمل یہ کائنات جی. ایسا نہیں ہے کہ یہ جناب یہ خود وجود میں آ گئی اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے یہ اس بات کا نہ سر ہے نہ پیر ہے یہ ایک میرا موبائل جو ہے یہ اپنے اندر جو ہے یہ پچاس ساٹھ سسٹم رکھتا ہے اب اگر میں یوں کہوں کہ میں نے اتنا سا لوہا لیا اتنا سا میں نے پلاسٹک لیا اتنا سا میں نے شیشہ لیا اور میں نے یو یو کر کے یوں مارا نا تو وہ یہ میرا موبائل بن گیا ایسا ایسا دنیا है. کا کوئی بندہ اس بات کو تسلیم ہی نہیں کرے گا کہ بھائی جو اس کا آپس میں تناسب ہے جو اس کا سسٹم بہترین انداز میں چل رہا ہے وہ بغیر اس کے نہیں بن سکتا کہ اس کے اوپر بڑے بڑے انجینئر بیٹھے ہوں انہوں نے اس پر غور و خوص کیا ہو ایک ایک چیز کو سیٹ کیا ہو اس میں سافٹ ویئر ہارڈ ویئر ہر چیز انہوں نے ڈالی ہو تب جا کے یہ بنا ہوگا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ نے یوں یو کیا یوں کیا تو آپ نے دو چیزوں کو یوں پھینکا تو ایک موبائل بن گیا اور ایک جناب ٹیبل بن گیا ایسا نہیں ہو سکتا تو کائنات جو ہے اللہ تعالی فرماتا ہے کہ یہ کائنات جو وجود میں آئی تو اس کا وجود اب اس کے وجود قرآن پاک کی بھی ایک آیت ہے جس کے جس میں اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ کائنات زمین و آسمان ایک تھے اور یہ دھماکے سے جدا ہوئے اب زمین و آسمان ایک تھے دھماکے سے جدا ہوئے اور ہر چیز خود ہی بن گئی یہ وہ نظریہ ہے جو آج کل پیش کیا جاتا ہے بگ بینگ جسے کہا جاتا ہے ایک موبائل تو ایسے بن نہیں سکتا اور یہ کائنات پوری بن گئی ایک موبائل جو چھوٹے چھوٹے سے مختلف نظاموں کے اوپر مشتمل ہے وہ تو بن نہیں سکتا اور کھر بہا خرب, خرب پیچیدہ ترین نظاموں پر مشتمل یہ کائنات بس یوں ایک دھماکے سے خود بخودی بن گئی ایسا نہیں ہو سکتا تو پہلی بات یہ طے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے خالق کلین وہ ہر شہر کا خالق اللہ ہر شہ کا خالق ہے فا تو اس کی بندگی کرو اللہ سبحان اللہ یہ ایک پہلی بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ جو ساری کائنات بنی اللہ تعالیٰ خالد ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو وجود بخشا اب مخلوق جو وجود میں آئی با مقصد ہے یا بے مقصد ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان و زمین کو ایسے ہی کھلتے ہوئے پیدا نہیں کر دیا کہ ایسے ہی ایک فضول کے کام کے اندر ہی کائنات کو بنا دیا ایسا نہیں بلکہ السماوات والارض بالحق ہم نے اسے حق کے ساتھ بنایا حق سے بنانے کا کیا مطلب ہے حق سے بنانے کے دو مطلب بیان کیے ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے کامل حکمت کے ساتھ بنایا ایسا نہیں ہے کہ بے ربت ہے اس کا کوئی سرا کدھر کو نکلا ہوا کوئی کو نکلا ہوا ہر چیز کے اندر جو تناسب اور جو اس کے اندر سیٹنگ ہے تو وہ اللہ تعالی نے اس کو کامل حکمت سے بنایا دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اسے با مقصد بنایا بالحق کا مطلب ہے با مقصد بنایا بے مقصد نہیں بنایا اچھا اب کائنات با مقصد بنائی گئی تو اب جو کائنات کے اندر چیزیں ہیں ان کے کیا مقاصد ہیں جب کائنات با مقصد ہے تو اس کے اندر چیزوں کے کیا مقاصد ہیں اس پر اللہ کو بتا نے مختلف آیات کے اندر ارشاد فرمایا فرمایا وہ سب خلا رکھوں سماوات وافر عرد جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے سب اللہ تعالیٰ نے اے انسانوں تمہارے لیے کام میں لگایا ہوا تمہارے لیے کام میں لگایا दीध ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آسمان و زمین میں جو ہے وہ ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی وہ دونوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے سے وہ ہمارے لیے کام میں لگا ہوگا جیسے سورج چاند ہے اللہ تعالیٰ نے الشمس والقمر سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا مسخر کر دیا کہ تمہارے لیے کام میں لگے ہوئے سورج کا فائدہ اوپر تو نہیں ہوتا سورج کا فائدہ نیچے ہی ہوتا ہے ہمیں فائدہ ہوتا ہے نا سورج نکلتا ہے تو فائدہ ہے سورج ڈوبتا ہے تو ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو سورج اور چاند جو ہے یہ ہمارے لیے کام میں لگائے گئے اچھا اب کائنات کے اندر ایک ہمارا وجود ہے ہم انسان ہیں. انسان ہمارا وجود ہے ہمارے وجود کی عظمت کیا ہے ہمارے وجود کی حیثیت کیا ہے تو اللہ تمہارا کو بطالہ نے ارشاد فرمایا کہ جو انسانی وجود ہے جو انسان ہے اس کے بارے میں ایک تو یہ ہے لق خلق انسان فی آحسوی ہم نے اسے بہترین تقویم کے اندر پیدا کیا بہترین تناسب کے اندر ہے ایک بات کہتے ہیں نا کہ اشرف المخلوقات, انسان اشرف المخلوقات ہے مخلوقات میں سب سے زیادہ شرف والا ہے تو وہ یہی آیت مبارک ہے جس کے پیش نظر کہا جاتا ہے کہ بنی آدم, آدم کو بڑے ہی ہم نے اس کو مقرر بنایا شرف والا بنایا اچھا اب جو اپنا شرف خود ہی گنوا دے اس کی بات دوسری ہے لیکن جو فی نفسی ہی اس کا وجود ہے وہ ایسا ہے کہ اگر وہ سیدھا رہے اور سیدھا چلے تو پھر وہ اشرف المخلوقات ہے ورنہ تو پھر وہ بل ہم ادل پھر تو وہ جانو سے بھی بہتر ہو جاتا ہے جیسے ہمارے یہاں ہم بھی ایک پڑھ لے درجے کا ظالم ہوتا ہوں اس کو کیا بولتے ویشی درندہ بلکہ اس سے بدتر ہے کیوں اس لیے کہ ویشی درندہ تو ہے ہی درندہ جی تو, تو درندگی کرنی تھی لیکن اس انسان کو تو عقل بھی نہیں ہوئی تھی یہ پھر اسی جیسی حرکتیں کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی صفات اس میں تھی لیکن عقل بھی تھی جو اس کو روک سکتی تھی اس کو تو روکنے والی عقل نہیں تھی تو یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ اس کی عقل بھی اس کو نہیں روک رہی اور یہ اس طرح کا درندہ اور جانور بن رہا ہے تو جیسے یہ دنیاوی ظاہری ہمیں درندگی نظر آتی جو ہوتی بھی ہے ظلم ہے درندگی ہے اسے ہم درندگی کہتے ہیں اسی طرح یہ جو جانوروں سے بدتر ہونا اس کی اور صورتیں بھی ہیں صرف یہی نہیں ہے کہ ظلم ہی اس کی ایک صورت ہے جی اس کی اور صورتیں بھی ہیں تو انسان کا فرمایا والے بنی, بنی آدم کو مکرم بنایا شرف والا بنایا اچھا تیسری بات اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فرمائی جب آدم علیہ سلاۃ والسلام کو پیدا کیا تو اللہ تعالی نے ان کو پیدا کرنے سے پہلے فرشنوں سے ارشاد فرمایا وَإذ قال ربك اور یاد کرو جب تیرے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا صبح خلیفہ بنانے والا تو یہ جو خلافت عربی ہے یہ اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرما تو یہ انسان کی حیثیت ہے اس کائنات کے اندر تو اس سے پہلے تو یہ بتا دیا گیا کہ تم نہ سورج کے لیے ہو اس کے سامنے جھکنے کے لیے نہ چاند کے سامنے جھکنے کے لیے نہ آسمانوں کے سامنے جھکنے کے لیے نہ زمینی مخلوقات کے سامنے جھکنے کے لیے بلکہ یہ ساری چیزیں تو تمہارے لیے بنائی اب تم کس لیے بنائے گئے ہو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جگہ ارشاد فرمایا مختلف جگہوں پر دو جگہ کا میز کرتا ہوں ایک جگہ اللہ تعالی نے شاد فرمایا وما خلقت الجن وال سبحان اللہ اور اللہ میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں میرے بندے بن کے رہیں صبح خالق کی معرفت حاصل کرے اب یا کی بہت ساری پھر علماء نے بیان کی نا عرفون, لیا عبدون, لیا سبحان تاکہ وہ مجھے ہی تنہا خالق تنہا خدا مانے تاکہ وہ میری معارفت حاصل کرے وہ میری پہچان حاصل کرے تاکہ وہ میرے بندے بن کے رہیں وہ دنیاوی اشیاء یا دنیاوی ملوک کے بندے نہ بنے بلکہ وہ میرے بندے سبحان بن کے رہیں دوسری جگہ فرمایا خلخل موت الحیات احسن اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں جانچے کہ تم میں بہترین عمل کرنے والا کون ہے سبحان تو گویا بتا دیا کہ انسان کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو بہترین سے بہترین کام کے اندر استعمال کریں خدا کی بندگی کرے خدا کا بندہ بن کے رہے اور جو رسیاں اور جو قیودات اور جو دیگر چیزیں ہیں انہیں وہ توڑے اور اس کی اللہ تعالی اس بندے کو ہمت اس کا جذبہ اور اس کے اندر وہ قوت پیدا کی با با تو اب گویا یہ ایک امتحان ہے کہ اس کائنات کے اس امتحان کے اندر بندہ اپنی ہمت کو اپنے اپنی عظمت کو کیسے ثابت کرتا ہے وہ اپنی اس عظمت کو ثابت کر پاتا ہے جو عظمت اللہ تعالی نے دی ہے اللہ یا نہیں کو فرمایا وما فجورا و تقواہ نفس کی قسم اور جس نے اس کو درست کیا پورا درست بنایا ف الماہ فجورہ تکواہ اس کے اندر برائی کی قوت بھی ڈال دی اور اس کے اندر تقوی کی قوت بھی ڈال دی اور پھر اس کو دونوں کی صلاحیتوں کے ساتھ اب اختیار اس کو عطا فرما دیا کہ یہ دونوں چیزیں تمہارے اندر ہیں اب مقابلہ کرنا تمہارا کام ہے اور اس مقابلے کے اندر جیتنا تمہارا کام تو یہ تخلیق انسانی کا مقصد ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرما دیا اللہ تعالیٰ خالق ہے یہ ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں کی بلکہ با مقصد پیدا کی ہے اس کائنات کی جو دیگر چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کی ہے اور انسان کو خدا کے لیے پیدا کیا ہے تو اب خدا کا بندہ بننا خدا کی بندگی کے مطابق زندگی گزارنا یہ انسان کی تخلیق کا مقصد مستو ہے مستو آپ فرما رہے ہیں کہ اسلام ہمیں ایک درست ڈائریکشن دیتا ہے اور ایک درست منزل ہمارے لیے اسلام نے متعین کر دی ہے لیکن آج لوگ جو ہیں وہ یہ سوال کرتے نظر آتے ہیں جی اسلام پر عمل کرنا دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے بڑے مسائل ہیں آپ دنیا جو ہے نا بڑی آگے جا چکی ہے تو جب آپ فرما رہے ہیں کہ دین نے اسلام نے ہمارے لیے ایک واضح ڈائریکشن بھی دے دی اور ایک منزل بھی متعین کر دی تو اب یہ عمل جو لوگ کہتے ہیں کرنا مشکل ہے یہ مطلب یہ سوال کس طرح ان کا بنتا ہے دیکھیں اس کے اندر بھی بڑی وسعت ہے مشکل جو ہے وہ آ, کون سی چیز ہے جس کے اندر مشکل نہیں ہوتی ٹھیک مثال کے طور پہ دین کو آپ بالکل ایک طرف رکھتے ہیں. ابھی تو ہم دین کے حوالے سے اگر یہ دین کے اندر مشکل ہے دین سے ہٹ کے چلے بندے نے کم از کم دنیا میں زندہ تو رہنا ہے روٹی تو کمانی کھانا تو کھانا ہے اس نے بیوی بچے تو پالنے ہیں رشتے داروں سے تو ملنا ہے آپ اپنی زندگی کی خواہشات ضروری, یا ضروریات تو کم از کم پورا کرنی ہے تو یہ کیا بیٹھے بیٹھے پوری ہو جاتی کیا انسان کی کمائی اسے گھر بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہے اس کے لیے پورا پروسیجر ہوتا ہے ہم جیسے ہمارے زمانے کے اندر کیا ہے ایک انسان تعلیم حاصل کرتا ہے تعلیم حاصل کرنے کے بعد نوکری تلاش کرتا ہے نوکری تلاش کرنے کے بعد پھر وہ نوکری کرتا ہے پھر نوکری جب کرتا ہے تو اس کے تقاضے پورا کرتا ہے تو اب اس میں ہر ہر قدم کے اوپر مشکلات اس کے سامنے ہوتی ہیں تعلیم ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کو خواب کے اندر استاد آ کے پڑھا جاتا ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے گھر پہ آ کے اس کے رٹے مارتا ہے سمجھتا ہے یاد کرتا ہے مثال کے طور پہ میڈیکل کی تعلیم میڈیکل کی تعلیم کرنے والے کیا بغیر مشقت کے لگے ہوتے ہیں میرے خیال سو تہجد ایک طرف ہے اور ان کی مشقت ایک طرف ہے تو اتنی انجینئر اچھا اسی طرح جو فوج میں جانے والے ہیں تو کیا ان کو بیٹھے بیٹھائے ہی جی وہ تنخواہ ملتی رہتی ہے یا انتہا درجے کی مشقت سے گزرنا پڑتا ہے تو یہ جو ہے کہ اسلام پر عمل کریں گے تو بڑی مشکل سے عمل کرنا پڑتا ہے تو بھائی زندگی کے ہر کام میں مشکل ہوتی ہے ایک آدمی نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ اس کو ایک گاڑی چاہیے ایک بنگلہ چاہیے اسے ایک اچھی سی رہائش چاہیے اس نے دنیا کی سیر سے ہاتھ بھی کرنی ہے تو آپ بتائیے کہ کیا اس کو جب بیٹھے بٹھائے دولت مل جائے گی اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے اسے بہت قربانیاں دینی پڑے گی اسے راتوں کو جاگنا بھی پڑے گا اسے گرمی سردی بھی برداشت کرنی پڑے گی اسے محنت بھی کرنی پڑے گی اسے دماغ بھی استعمال کرنا پڑے گا اسے اپنی بیماری بھی بُلانی پڑے گی سارا کچھ کر کے ہی وہ کسی منزل تک پہنچتا ہے اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک چیز بیان فرمائی کہ تمہارے لیے آخرت ہے آخرت کی ہر نعمت دنیا کی نعمت سے کروڑوں گنا بہتر ہے اب اگر دنیا میں ایک اچھی سواری کے لیے ایک اچھی رہائش کے لیے ایک اچھی زندگی کے لیے جتنی ہم مشقت کرتے ہیں اس کا دسواں حصہ صرف آخرت کے لیے کلے تو جنت مل جائے گی تو لہذا مشقت کے بغیر تو ویسے ہی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا مشقت کرتا ہے تو بچہ جو ہے وہ لیٹنے سے بیٹھنا سیکھتا ہے بیٹھنے سے کرالنگ سیکھتا ہے کرالنگ سے کھڑے ہونے سے چلنا سیکھتا ہے چلنے سے وہ دوڑنا سیکھتا ہے پہلے اس کا اسکول جانے کو دلی کرتا پھر مشقت کر کے وہ اسکول جاتا ہی ہے پھر مشقت کر کے امتحان دیتا ہی ہے پھر وہ نوکریوں کے چکر کھاتا ہی ہے کاروبار شروع کرتا ہے تو جگہ جگہ لاس اٹھاتا ہی ہے وہ, وہ بوجھ ٹینشن سٹریس, ڈپریشن وہ سارے مرحلوں سے گزرتا ہے ح کہ شادی کرتا ہے تو اس کے بعد بھی مشقت ہی مشقت ہے شادی کرنے کے بعد کیا بندہ جنت میں پہنچ جاتا ہے شادی کرنے کے بعد جو مشقت ہے وہ تو شادی شدہ لوگوں سے پوچھے اچھا اس کے بعد اولاد ملتی ہے دی? اولاد ملتی ہے تو اولاد کے بغیر مشقت کے مل جاتی ہے اولاد کے بھی مشقت ہے ماں کیسی مشکل برداشت کرتی ہے پھر اس کے بعد وہی اولاد کے جس کو دیکھ کے بندہ خوش ہوتا ہے بڑھاپے کا سہارا سمجھتا ہے تو کیا وہ اولاد خود بخود ہی بڑی ہو جاتی ہے کیا اس کی بچپن کی بیماریاں اس کا راتوں کا رونا اس کا ملا وجہ تنگ کرنا بے وقت تنگ کرنا کیا یہ ساری مشقتیں نہیں ہیں یہ ساری مشقتیں اٹھاتا ہے تو اس کی اولاد کچھ بڑی ہوتی ہے اور پھر اس کا وہ پھل کھاتا ہے تو مشقت کے بغیر تو زندگی نہیں بغیر مشقت کے تو یوں کہہ لے کہ یہ مردنی ہے مردے کو کوئی مشقت نہیں کرنی پڑتی ہمارے جو ظاہری ظاہر اعتبار سے ہمارے سامنے مردے کو کوئی مشقت نہیں زندہ کو مشقت ہے تو جب زندگی مشقت اور جد کا دوسرا نام ہے تو پھر اسلام بھی تو اسی کا حصہ ہے اسلام کے اندر بھی تو وہی چیز ہیں اور اسلام کی جو مشقتیں ہیں وہ دوسری بہت ساری مشقتوں کی بہ نسبت تھوڑی ہیں آپ نماز کو دیکھ لیں نماز ایک ڈسپلن ہے روزہ ہے روزہ ایک ڈسپلن ہے قوت ضبط نفس سیلف کنٹرول یہ اس کی تربیت ہے اب یہ سال کے اندر تیس دن ہے لیکن اگر یہی جو سیلف کنٹرول ہے یہی جو مشکت سے گزرنا ہے اگر یہی ذرا فوج کے اندر لے جائیں آپ تو وہاں اسے دس گنا زیادہ مشقتیں اٹھانا پڑتی ہیں اچھا یہ اگر پانچ نمازوں کا ڈسپلن ہے اگر یہ مشکل ہے تو جو لوگ کسی آفس کے اندر کام کرتے ہیں اور وہاں کے ڈسپلن کا ان کو پابند بننا پڑتا ہے تو ان کی ذرا ڈسپلن کی مشقت دیکھیں پانچ نمازیں تو ڈھائی گھنٹے میں پوری ہو جاتی ہیں اگر اس کو زیادہ جلدی ادا کرے تو ڈیڑھ گھنٹے کے اندر پوری ہو جاتی ہیں لیکن آفس میں کام کرنے والا تو آٹھ گھنٹے نوکری کر رہا ہے وہ تو آٹھ گھنٹے ڈسپلن کی پابندی کرتا ہے تو آٹھ گھنٹے کے ڈسپلن کے اوپر کوئی کلام نہیں ہے ڈیڑھ گھنٹے کے ڈسپلن کے اوپر کلام ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترجیحات مختلف ہو گئی ہیں یعنی انسان کی جو ترجیح ہوتی ہے وہ کمانا کھانا اور گھر کے جو معاملات ہیں ان میں رہنا ہوتا ہے وہ مقصد کے اوپر چلا جاتا ہے نا جیسے ہم نے جب بات کی نا کہ مقصد جب سامنے ہوتا ہے مقصد کیا ہے جب ایک آدمی کے سامنے اس کا مقصد عظیم ہوتا ہے تو اس کے لیے بڑی قربانیاں دیتا لوگ تو جان بھی دے دیتے مقصد کے لیے لیکن چلیں اگر کسی کا مقصد جان جانے کی حد تک نہیں ہے کہ جان گئی تو مقصد ہی گیا جس مقدلیوں مقصد ہے تو کم از کم اگر وہ یہی کرتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے اگر یہی اس کے سامنے مقصد ہے ایک غریب گھر میں پیدا ہونے والے بچے نے اگر یہ خواب دیکھا ہے کہ مجھے بنگلے میں رہنا ہے اور مجھے اچھی سی کار چاہیے تو اب بتائیے بغیر مشقت کے اس مقصد تک پہنچنا ممکن ہے اور اس مقصد کے لیے جتنی اس نے مشقت کرنی ہے سوائے ڈکیتی کے جتنی اسرے مشقت کرنی ہے کیا وہ دین کی بیان کردہ مشقتوں کے برابر ہے اچھا اب میں نے جو ڈکیتی کی استثنا کیا اب آپ اس کو بھی لے لیں کیا ڈاکو بغیر مشقت کے کام کرتا ہے ڈاکو بھی بغیر مشقت کے کچھ نہیں کر سکتا بلکہ اس کی مشقت دوسروں سے زیادہ ہوتی ہے لیکن انلیگل ہوتی ہے خلاف اسلام ہوتی خلاف قانون ہوتی ہے تو اس لیے وہ اس کی مشقت بھی حرام ہے لیکن بہرحال جس کو یک مشت بہت سی دولت ملتی ہے نا اس کو بھی بغیر مشقت ملتی ہے بغیر مشقت کے ملنے کی صرف یہی صورت ہے کہ آپ گھر سے باہر نکلے اور کسی کا بہت بڑا جناب سونے کا یا پیسوں سے بھرا ہوا بیگ وہاں پر پڑا تو اب آپ اس کو جو وہ قابو کر لیں یہ ہے بغیر مشقت کے ملنے کی صورت لیکن اس کے واقعات دنیا میں کتنے ہوتے ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں اچھا جس کو ایسی دولت مل جائے اس, کو اس کے بعد مشقت شروع ہوتی پوری زندگی ایک تو احساس جرم کے حرام کا کھا رہا ہوں کیونکہ اس کو یہ تو پتا ہے نا کہ کوئی مجھے توحفہ تو دے کے نہیں گیا ہوا پوری زندگی احساس جرم اس کے دل میں موجود اور اگر وہ بے زمیر آدمی ہے اس کے دل میں جرم نہیں ہے فاسک فاجر آدمی ہے تو کم از کم دنیا کو اس نے یہ بتانا ہے کہ میرے پاس چوری کا یا لوٹ کا پیسہ نہیں ہے اب اس کے لیے اس کو جتنی پلاننگ کرنی پڑے گی نا اگر وہ انسانوں کی طرح صحیح کام کے لیے پلاننگ کر رہے تو اس کو ساری چیزیں صحیح طریقے سے مل جائیں اتنے پیسے کو یکدم خرچ کرنے جائے گا تو پولیس پہنچ جائے گی ہاں بھائی بھائی صاحب بہت پیسے خرچ کر رہے ہیں کہاں سے آئے اتنے پیسوں سے یکتم کوئی بنگلہ خریدے گا تو اس سے پوچھنے والے پہنچ جائیں گے کہ آپ کے پاس پیسہ آیا کہاں سے اس کے پاس پروس والے پوچھیں گے کہ ہاں بھائی آپ آج کل بڑی عیشیاں کر رہے ہیں بڑے مہنگے مہنگے ہوٹلوں پہ جا رہے ہیں بڑے اچھے اچھے لباس پہنے اب وہ بےچارا دس سال تو پلاننگ ہی کرے گا کہ میں تھوڑا سا اس طرح کروں کہ چھوٹا سا بزنس شروع کروں پھر وہ بڑھتے بڑھتے ایسا ہو جائے کہ لوگ سمجھے کہ اسی کی آمدنی ہو رہی ہے تب جا کے وہ اپنی اس آمدنی کو استعمال کرنا شروع کرے گا تو ڈاکو کیا جس کو گھر بیٹھے بیٹھے پیسے ملے گا نا اس کو بھی بغیر مشقت کا نہیں کرنا پڑے گا اچھا پھر بال چلے کسی نے توحفہ دے دیا لیگل ہے لافل ہے کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے اس کے اندر کسی جرم کا ارتقاب نہیں ہے کوئی اس, زمیر کا اس کے اندر احساس نہیں ہے لیکن کیا پیسہ آنے کے بعد کوئی آل ٹو آل خوشیاں کے ساتھ ہی آ جاتی اکثر پیسے کے ساتھ نا غم بیماریاں اور دشمن یہ ساتھ ہی آتے ہیں پیسہ آتا ہے تو ساتھ میں حسر بھی آتا ہے یعنی لوگوں کی طرف سے حسر بھی آتا ہے پیسہ آتا ہے تو بندے کا تکبر بھی بڑھ جاتا ہے پیسہ آتا ہے تو غریب دوستوں سے جان چھوڑانا بھی شروع بندہ شروع ہو جاتا ہے لیکن وہ نہیں جان چھوڑتے تو اب وہ اس کی مشقت کے اندر پھنسا ہوتا ہے کہ ان سے کیسے میں جان چھوڑاؤں تو پیسے کے ساتھ بھی اچھا پھر پیسے کے ساتھ جو امراض ہیں جو پھر اس کی حفاظت کے مسائل پھر چور ڈاکوں کے مسائل پھر اس کے بعد جو ہے اس کو کیا نام ہے اس کے ٹیکس کے مسائل وہ پھر ایک نیا اس کے ساتھ ایک دنیا شروع ہو جاتی ہے ہم پیسے والے کو سمجھتے کہ بڑا خوش ہوگا آپ اگر ذرا ملاقات کر کے ان کی ڈیٹیل پوچھ لیں ہو سکتا ہے کہ 1% پیسے والے ایسے ہوں کہ جو واقع خوش ہوں خوش ہوں 99% نائن آپ کو وہی ملیں گے کہ جو اس پیسے کے ساتھ کسی نہ کسی کرب کا بھی شکار ہوتے ہیں اور ایسے کرب کا شکار ہوتے ہیں کہ پتا چلتا نا بندہ کرتا یو اللہ تیرا شکر ہے مجھے پیسہ نہیں ہے تو کم از کم یہ دکھ بھی تو نہیں تو ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مشقت کے بغیر تو زندگی نہیں ہے اب یہ انسان کی مشقت کی جہت کے اوپر ہے کہ وہ مشقت کس کام کے لیے برداشت کر رہا ہے اگر اس کی مشقت بہت اعلیٰ مقصد کے لیے اپنی مقصد زندگی ہی کی تکمیل کے لیے ہے پھر تو کیا ہی بات ہے اولیاء کرام جو عبادت کے اندر پوری راتی قیام کے اندر پوری راتی سجدے کے اندر پوری راتی عبادت کے اندر گزار دیتے تھے اور جو پیسہ آیا اللہ کے رام میں خرچ کر دیتے تھے اپنی نفس کے اوپر سختی کرتے تھے لذات میں نہیں پڑتے تھے شدید سے شدید تکلیف کسی دشمن سے پہنچے سے معاف کر دیتے تھے تو یہ ساری چیزیں آسان نہیں تھیں لیکن چونکہ اس کے سامنے جو ان کے پیش نظر مقصد تھا وہ اللہ تعالیٰ کی رسا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اللہ کی بارگاہ میں قرب وہ اتنی بڑی شے ان کے پیش نظر تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے یہ مشقتیں ان کے لیے مشقت ہی باقی نہیں رہتی تھیں تو تو یہ چیز ہے کے کے نہیں گویا کہ ان سامنے وہ مقصد تھا تو اس مقصد کے لیے جن کو مشقت یا تکلیف پہنچتی تھی وہ بھی ان کو گویا کہ خوشی کا سبب ہوتی تھی بلکہ اس طرح کا واقعہ ملتا ہے ایک بزرگ ان کا ناخن ٹوٹ گیا اب ناخن ٹوٹنے سے کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے تو وہ مسکرا پڑے سامنے والوں نے پوچھا کہ آپ یہ مطلب آپ اتنی شدید تکلیف پہنچی ہے مسکرا دیے کہ اس پر جو مجھے اجر ملے گا یعنی صبر کروں گا اور جو اجر ملے گا آخرت میں تو میں اس پر خوش ہو رہا ہوں سبحان تو ملنجم. مقصد جب آخرت ہوتا ہے تو گویا کہ اس وقت جو, جو, جو ہے یہ مشکلات بھی آسان لگنی شروع ہو جاتی ہیں یہ تو یوں ہے نا جیسے ایک بندے کو یہ کہا جائے کہ بھائی آپ کے سو تھپڑ ماریں گے سو تھپڑ ماریں گے ہر تھپڑ میں ایک لاکھ روپیہ آپ اس کا اعلان کریں ذرا بہت زبردست انسان آپ اس کا اعلان کریں میرے خیال میں شہر امنڈا آئے شہر میری گال کو سر مقصد فلائٹ دے کے لوگ پہنچ جائیں گے میری باری پہلے آ سکتی ہے تھپڑ کھانے کی مشکل ضرور ہے لیکن اس پر جو سلا مل رہا وہ بہت بڑا ہے تو بات یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے مثال بیان کی کہ پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا اور وہ ہنس پڑے آگے یہ غالب کسی ولیہ کا واقعہ ہے کسی بزرگ کی زوجہ محترمہ تھی اور ان کا یہ واقعہ کہ ناخن ٹوٹا تو وہ ہنس پڑی تو اس پر کسی نے پوچھا کہ اس کے اوپر آپ ہنس پڑے تو فرمائے کہ اس پہ ملنے والا اجر جو ہے وہ مجھے یاد آ گیا سبحان اللہ کہ اب اس پہ ملنے والا اجر کیا ہے یہ ہے تکلیف انہوں نے جو کیا صبر صبر پہ کیا ہے انفیرون صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر ملے گا بے حساب سبحان اللہ جو حساب میں ہے وہ تو جنت کے محلات ہیں ٹھیک وہ تو جنت کی کروڑوں نعمتیں سونے چاندی کے بنے ہوئے گھر ہیں وہ تو دودھ شہد شراب کی نہرے ہیں یہ تو سب حساب ہیں اور جو بے حساب ملے گا وہ کیا ہے وہ پتا نہیں اس سے بڑھ کی کیا ہے کیونکہ جو, جو حساب میں ہے اس کے بارے میں ہے کہ نہ دل پہ اس کا خطرہ گزرا نہ آنکھوں نے دیکھا نہ کانوں نے سنا سبحان دل, دل, دل نے تصور نہیں کیا ان نعمتوں کا جس اللہ کا اللہ پتہ اللہ ہے وہ یہ ہے جو حساب میں ہے وہ یہ ہے اور جو بے حساب ہے وہ اس سے بھی بہت ورا الورا ہے اس سے بھی بالا ہے تو جب یہ چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں تو پھر مشقت کرنا جاتا ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین اسلامی احکامات پر عمل کرنا اور اسلام کی تعلیمات کو اپنا لینا ذرا سی مشقت تو لاتا ہے لیکن یہ مشقت بہت سی مشقتوں سے انسان کو نجات دیتی ہے کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرہ سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے تجھ کو نجات سبحان اللہ اور یہ دنیا تو ہے ہی مشقتوں بھری جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ اس دنیا میں کچھ بننے کے لیے انسان کو بہت سی محنت اور مشقت کرنی پڑتی ہے بہت سے مشکل مراحل سے گزرنا پڑتا ہے اللہ اکبر اس دنیا کے بارے میں کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ پھنس گئی جان شکنجے اندر جو جیلنے گنا رو آکھے اج رو محمد جے رو تمنا سبحان اللہ لامیہ محمد بخش صاحب کا کلام ہے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں محمود بھائی میں آپ کی طرف آؤں گا ہمارے معاشرے میں مختلف طرح کے لوگ ہیں بعض لوگ ہیں انہوں نے بعض مخصوص عبادات کو پکڑ لیا ہے اور وہ انہی عبادتوں پہ مصروف رہتے ہیں اور دین اسلام کی بقیہ چیزوں کو یکسر نظر انداز کر دیتے ہیں اچھا بعض لوگ انہوں نے خدمت خلق کو ویلفیئر ورک سوشل ورک کو جو ہے وہ اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے اور وہ عبادات سے یا دیگر معاملات سے غافل ہو گئے تو یہ جو طرز عمل ہے کیا یہ درست ہے اصل میں اسلام ایک ایسی آفاقی ہدایت کاملہ ہے اور ایسا ایک مکمل ہمارے لیے اس میں हयात حیات ہے اور اس کی ہر ہر چیز ایسی یونیک اور ایسی جو ہے نا وہ شاندار خوبیوں والی ہے اور جس میں ہر زمانے ہر مکان ہر جگہ کے لوگوں کے لیے خوشی اور ان کی راحت اور ان کی ایک ذہنی سیٹسفیکشن کے لیے چیزیں موجود ہیں کہ جب وہ کسی ایک ڈائریکشن میں دیکھتے ہیں لوگ تو سمجھتے ہیں یہی سب کچھ ہے اللہ حالانکہ اللہ اسلام جو ہے وہ صرف وہی جہت نہیں ہوتی بلکہ اسلام جو ہے ایک مکمل دین ہے اس میں بہت ساری چیزیں ہیں عبادات بھی ہیں معاملات بھی ہیں اس میں سب سے پہلی بنیادی چیز عقائد بھی ہیں تو یوں ایک مجموعہ ہے صرف کسی ایک جہد کو لے لینا اور اسی کو بقیہ سب پر ترجیح دینا ایسا نہیں ہے بلکہ اسلام نے جو درجات بیان کیے ہیں اس کے مطابق ہی جو عمل کرے گا وہی فلا پائے گا جیسے آپ نے خدمت خلق کی مثال دی اسی طرح یہ ہے کہ لوگ جو ہے جب وہ احادیث دیکھتے ہیں اور قرآن پاک ان آیات پر جب غور کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو خلق جو ہے اس کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے تو اب وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب سے بڑی نیکی یہی ہے اب وہ حتیٰ کی عبادات جو بقیہ ہیں ان سے جو ہے وہ آہ آہ الگ تھلک ہو گئے ایک ہی کام کر رہے ہوتے ہیں یا بعد لوگ جو ہے علم کی دین اسلام میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے تو اب وہ علم کی طرف ہی چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہی سب کچھ ہے وقیہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں تو یہ ایک درست رستہ نہیں ہے باقی مفت مزید اس پر جو ہے وہ ہمیں شا سماتے ہیں دیکھیں اس کے اندر دو چیزیں میں ارز کروں گا بلکہ کئی چیزیں ارز کروں گا کہ یہ جو ہے نا کہ اسلام بیسکلی ہے کیا عبادات کا نام ہے عقائد کا نام ہے معاملات کی دوستی کا نام ہے اخلاقیات کا نام ہے بعض کا تو اس طرح کے جملے جو ہے وہ کسی چیز پہ ایمفیس کرنے کے لیے تاخیر زور دینے کے لیے اس طرح کے بولے جاتے ہیں جیسے مثال کے طور پہ ایک جملہ بول دیا جاتا ہے کہ دین تو نماز ہے اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے بعض کا یہ جملہ درست ہوتا ہے دین تو خدمت خلق کا نام ہے اپنے سیاق و سباق میں یہ جملہ بھی درست ہے ٹھیک ہے تو بعض اوقات تو کچھ جملے وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنے بیک گراؤنڈ کے اعتبار سے اپنے کانٹیکٹ کے اعتبار سے درست ہوتے ہیں اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس جملے کو یا اس چیز کو بطور دین کے اپنایا ہوتا ہے بطور دین کے اپنایا ہوتا ہے اب بطور دین کے اپنانے کے اندر پھر دو طرح کے رویے ہو سکتے ہیں جو آپ نے کہا نا کہ بعض لوگ تو عبادات میں مگن ہیں اس کے علاوہ کسی دوسری چیز کی طرف توجہ نہیں بعض لوگ خدمت خلق ویلفیئر کے کام سوشل سوسائٹی کی سروس جو ہے وہ اس کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں وہ اسی کو ہی سب کچھ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ کسی طرف توجہ نہیں دیتے بعض لوگ حصول علم کی طرف متوجہ ہوتے ہیں وہ اس کے علاوہ کسی کی طرف نہیں جاتے تو اب یہاں پر یہ جو طریقہ ہے یہ دو طرح کے لوگوں کا ہو سکتے ہیں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو ان کو اپناتے ہیں اور ان کو ہی دین سمجھتے ہیں اور اس کے علاوہ بکیا کو کم تر سمجھتے ہیں اور ان کے تاریخ ہوتے ہیں ان کو چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں ایک بندہ نمازوں کے اندر نماز میں بڑا ذوق شوق سے لگا ہوا نماز تیلا ذکر اللہ زبردست گھر کے اندر لڑائی نہ بیوی کے حقوق جی نہ بچوں کے حقوق نہ پڑوسیوں کے حقوق نہ ملازموں کے حقوق ملازم ہے تو کوئی سیٹ کا حق نہیں ہے وہ کہتا کہ میں اپنی نمازوں میں لگا ہوں وہ پورے خوشی و خصوصو کے ساتھ پڑھ رہا ہوں کچھ تو وہ ہیں کہ جو ان چیزوں کے اندر ایسے مگن ہوتے ہیں کہ بقیہ چیزوں کی طرف اصلاً جو ہے نہ عمل کرتے ہیں نہ ان کی طرف توجہ دیتے ہیں جیسے میں نے ایک نمازی کی آپ کو مثال دی اچھا یہ بھی ہے اور اس کے جو الٹ لوگ ہیں نا وہ زیادہ الٹ ہیں جو خدمت خلق میں لگے ہوتے ہیں ان کے نزدیک نماز وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی کوئی خدمت خلق کی تربیت کا نام ہے روزہ بھی کہتے ہیں وہ بھی اسی لیے ہے تاکہ ذرا بھوکوں کے بارے میں اطلاعات مل جائیں تو وہ ویسے مل جاتی ہے ہمیں حج بھی ان کا کچھ عالمی اجتماعی کا نام ہے ان کی زکوٰۃ بھی صرف جو ہے نا وہ یہی اسی مقصد کے لیے ہے جبکہ دین اس طرح کی محدودیت کے ساتھ نہیں ہے یہ دین کی حکمتوں میں سے حکمتیں ضرور ہیں لیکن صرف یہی حکمت ہے ایسا نہیں ہے اس میں جو عبادت کا وصف ہے وہ بندے کا خدا سے تعلق مضبوط کرنا ہے وہ اس کا بہت مین فیکٹر ہے بہت مین عنصر ہے جس کا حصول مقصود ہے اچھا اب ایک تو وہ لوگ کے جو کچھ پر عمل کرے اور کچھ کو بالکل ہی فراموش کر دیں ایسے لوگوں کے بارے میں تو بڑی سخت وعید ہے قرآن پاک کے اندر بھی ہے آفت وینا ببا دل کتابی و تقف فرونہ ببا کیا اللہ کی کتاب کے کچھ حصے پر ایمان رکھتے ہو اور بکیا کو چھوڑ دیتے ہو اچھا ایک تو یہ ہے دوسرے وہ ہیں کہ جو کچھ چیزوں کے اندر تو بہت زیادہ مصروف ہیں جیسے نماز کا ذوق بہت زیادہ دی. ساری رات نفل پڑھتے جیسے اولیاء کرام کے بارے میں ساری نفل پڑھتے ہیں بعض لوگ تلاوتیں قرآن کے بڑے شوقین ہوتے تلاوت ہی کرتے رہتے ہیں ایک دن میں ایک قرآن پاک ختم کرتے ساری زندگی یہ معمول چلا رہتا ہے یہ بھی اولیاء کرام کے بارے میں منقون ہے بعض وہ ہیں کہ جن کو درو شریف کا بڑا شوق ہوتا ہے شریف یہی پڑھتے رہتے ہیں اور باقی جو عبادات ہیں ان کی طرف اتنی توجہ نہیں لیکن اس کے ساتھ جو دین کے دیگر ضروری احکام ہیں ان کو ترک نہیں کرتے ان کو ترک نہیں کرتے اب اگر یہ والی صورت ہے اس میں کوئی حرج نہیں شریعت نے اس سے کوئی منع نہیں کیا اس کی وجہ کیا ہوتی کہ ایسا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دو طرح کے احکام دیے کچھ وہ ہیں کہ جن پر عمل ضروری ہے جیسے فرائض ہے واجبات ہے فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے واجبات کو ادا کرنا ضروری ہے اچھا اسی طرح سنت ہے ہے اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے لیکن اس پر عمل کرنا جو ضروری ہے وہ فرد و واجب سے نیچے درجے کا اس کے مقابل گناہوں کی صورت ہے گناہوں کے اندر بھی یہی تفصیل ہے کہ اس میں کچھ حرام ہے کچھ مکرو تحریمی ہے حرام جو ہے اس سے بچنا فرض ہے مکرو تحریمی ہے اس سے بھی بچنا واجب ہے اساعت ہے سنت موقعہ کا الٹ ترک تو اس سے بھی بچنا جو ہے وہ ضروری ہے لیکن اس سے بچنے کا درجہ جو ہے وہ حرام اور مکرو تعریمی سے نیچے آ جاتا ہے اب ایک تو یہ چیز ہے اس کے ساتھ کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان پر بطور مستحب کے بطور ایک پسندیدہ چیز کے نافذ کی ہیں اس میں اللہ تعالی نے پابندی نہیں لگائی بلکہ بندے کے ذوق کے اوپر چھوڑ دیا اب ایک آدمی جو فرض واجب سارے پورے کرتا ہے ادھر گنا سے سب سے بچتا ہے اب فرض پورے کرنے کے ساتھ اس کی جو رغبت ہے وہ نماز میں زیادہ ہے اب اگر وہ نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت پسندیدہ کوئی ممانت نہیں کہ جب دیگر وہ لوازمات پورے کر رہا ہے عبادات فرائض و واجبات یعنی فرائض واجبہ کا وہ عبادت کیا ہے یا وہ گھر والوں کے حوالے سے اگر وہ ان کو پورا کرتا ہے اب اس کے ساتھ اس کا اس کو ہے وہ نمازوں میں آتا ہے نفل میں نمازہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے دروازہ کھلا کہ کرو جتنی عبادت کرنی ہے پڑھو جتنی نمازیں پڑھنی ہے، تلاوت قرآن مم. جب دیگر ساری ضروری چیزوں کو پورے کر رہے ہیں فیملی کے حقوق ادا کر رہا ہے ان کا نان رفقا اخلاقیات وہ صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ اچھے انداز میں ملاقات کر ہے جب اس کی ملاقات ہوتی مہینے بعد ہوتی تو اب اگر وہ دیگر چیزوں کو پورا کر رہا ہے اب اس کے ساتھ اس کا ذوق تلاوت کا ایسا ہے کہ وہ تلاوت ہی کرتا رہتا ہے پورا قرآن پاک ختم کرتا ہے تو یہ تو عبدین کے اندر ہے سبحان اس کا بڑا بلند مقام و مرتبہ ہے اسی طرح دروشری پڑھنے والوں کا بھی یہ معاملہ ہے دیگر شریعت کے ضروری احکام پہ عمل کرتے ہیں کسی کی حق تلفی نہیں کر رہے حرام سے بچ رہے سود سے رشوت سے حق تلفی سے غصب سے ان چیزوں سے بچتے ہیں اور اس کا زیادہ وقت فراغت کا جو ہے وہ دروشری میں گزرتا ہے تو بہت اچھی بات ہے شریعت کی نظر میں بہت پسندیدہ جتنی کثرت اتنی اچھی ہے اچھا اسی طرح خدمت خلق کے معاملات لے رہے ایک آدمی جب نمازی پوری پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا کرتا ہے حج فرض ہوتا ہے وہ بھی کرتا ہے رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ اخلاق سے بھی ملتا ہے لیکن اس کا ذوق ہے کہ وہ لوگوں کی بھلائی کے اور خیر کے کام کرے کسی کو مشکل میں دیکھتا ہے اس کی مشکل دور کرتا ہے کسی کے بچے کو نوکری چاہیے اس کے لیے مفت کے اندر بھاگ دوڑ کر رہا ہے کسی غریب کا پتہ چلتا ہے تو کسی سے جا کے بات کر کے اس غریب کی مدد کر دیتا ہے یا اس نے کوئی اپنی ویلفیئر بنائی ہے یا کوئی سوشل انجمن بنائی ہے اس کے اندر وہ جو ہے وہ فنڈ جمع کرتا ہے وہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہے یتیموں پہ بیواؤں پہ غریبوں پہ بچوں کی تعلیم کے اوپر غریب بچوں کی شادیاں کرانے کے اوپر اس کا ذوق یہ ہے جیسے بہت ساری ویلفیئر اس طرح کام کرتی تو اگر وہ شریعت کے دیگر ضروری احکام پہ عمل کرتے ہیں اور اب ان کا ذوق یہ ہے خدمت انسانیت کا ہے اور وہ اس اعتبار سے کام کرتے ہیں تو اس میں حرج تو ہونا دور کی بات ہے شریعت اس کی حوصلہ افزائی کرتی حدیث مارک میں نبی پاک صد اللہ تعالیٰ فرمایا خیر من ينفع الناس لوگوں میں بہترین وہ ہے جو لوگوں کو نفع دینے والا ہے تو جو لوگوں کا بھلا کرتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے ان کی مشکلات کو دور کرتا ہے یہ تو بہت عظیم عبادت حدیث مارگ میں فرمایا گیا کہ جو کسی مسلمان کی دنیا کی ایک چھوٹی تکلیف کو دور کرے گا اللہ تعالی قیامت کی اس کی بہت بڑی تکلیف کو دور کرے گا تو اب اگر کوئی اللہ کی بندگی اور اس کے قرب کے حصول کے لیے اگر اسی راستے کو اپناتا ہے تو یہ بہت اعلیٰ راستہ ہے یہ بہت اچھا راستہ ہے خلفۂ راشدین نے جو خلافت سنبھالی اس خلافت سنبھالنے کے اندر جب ہم ان کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو اس میں کیا چیزیں عبادت ریاست سب اپنی جگہ موجود ہے لیکن اس کے ساتھ جو رعایا کی رعایت ہے جو اپنی رعایا کی جو ہے وہ دیکھ بھال ہے ان کے حقوق کی ادائیگی ہے ان کے ساتھ حسن سلوک ہے ان کی سہولیات کی فراہمی ہے دن رات اسی کے اندر مشغول رہتے تھے سعید عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو راتوں کو مدینہ کی گلیوں میں چکر لگاتے تھے اور اہل مدینہ کے احوال کو دیکھتے تھے وہ کیا تھا وہ نماز تو نہیں پڑھ رہے ہوتے تھے وہ لوگوں کو دیکھتے تھے کہ مشکل میں تو نہیں اسی کے اندر وہ واقعات ہے نا کہ کبھی کسی عورت کو مشکل میں دیکھا کبھی کسی کو مشکل میں دیکھا تو اپنے کندھے کے اوپر اناج کی بوری لاد کر اس کے پاس پہنچ گئے خود کھانا پکا کر اس کے بچوں کو کھلایا اور مم. پھر سائڈ سا, میں ہو کے بیٹھ گئے اور مم. فرمایا کہ میں نے ان کو روتے دے, دیکھا, دیکھا تھا مم. اب اپنی آنکھوں سے ان کو ہنستے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں مم. تو, مم. تو یہ کیا ہے یہ خدمت خلق مم. اب خدمت خلق تو یہ تو دین کی وہ باتیں ہیں جن کی جس کا دین اسلام جو ہے وہ حوصلہ افزائی کرتا ہے جس کی ترغیب دیتا ہے جس کے فضائل بیان کرتا ہے مسکین کو کھانا کھلانا اور غریب کو کھانا کھلانا اس کے تو فضائل سے قرآن مانا مال ہے بلکہ جو, اس جو مسکین کو محروم کرتا ہے جی اور جو دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا روکتا ہے اس کے لیے قرآن پاک کی آیا تو دیکھ جی اس کے لئے وعیدہ ارائیت اللہذی یکذبو بالدین فذالک اللہذی یدعو الیتین ولا يحضو علا طعام المسکین جی تو اب یہ کیا ہے فذالک اللہذی یدعو الیتین یتین کو دھکے دیتا ہے ولا يحضو علا طعام المسکین جی اور مسکین کے کھانے کی دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا دوسرے کو ابھارتا نہیں ہے اس کے اوپر یہ کس کے وصف کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے جو آخرت کو جھٹلانے والا ہے اللہ اللہ اسی طرح جہنمی جہنم کے اندر جب واپس کے اندر بات کریں گے تو وہاں پر قرآن پاک کے اندر ما سال کا سخر کالم کو لم نکل جہنمی کہیں گے کہ ہمارے جہنم میں آنے کا سبب یہ ہے نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا Allah, Allah. اب دیکھیے ہی بیان کراس نہ پڑنا بھی آ گیا اور مسکین کو کھانا نہ کھلانا بھی آ گیا اور سبب بیان کیا ہے جہنم میں جہنم میں لے آئی تو کہیں گے لم نہ ہم کھانا نہیں کھلاتے تھے تو دیکھیں عبادت اور دونوں چیزیں ساتھ ساتھ رکھ کے بیان کی تو اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ لوگ اپنی کم علمی کی وجہ سے دین کی وسعت اور دین کے تمام پہلوؤں کو سمجھ نہیں پاتے بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جو اپنی جگہ جتنا کر رہے ہوتے وہ تو بہت اچھا ہوتا ہے لیکن بیچارے غلط فہمی کا شکار ہو جاتے جیسے جی یہ کہنے والے نا کہ دین صرف خدمت خلق کا نام ہے جس نے خدمت خلق کر لی اب وہ نماز نہ بھی پڑھے نماز تو بند اور خدا کا معاملہ ہے تو بھائی یہ جو کھلانا پلانا یہ بھی بند اور خدا ہی کا معاملہ ہے اس کا بھی اصل حکم خدا نے ہی دیا ہے جی تمہیں میرے ثواب تبھی ملے گا جب یہ خدا کے لیے کر رہے ہو گے کیونکہ اللہ یہ بات تو طے ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلانا بڑا اچھا کام لیکن یہ کھانا کھلانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے بندہ سخی کہلائے یہ کھانا کھلانا اس لیے بھی ہو سکتا ہے کہ بندے کو بس ان کی تکلیف کا احساس ہے ان کی تکلیف دور کر رہا ہے اللہ کی رضا مقصود ہے یا نہیں بہت یہ اگلا معاملہ ہے یہ جو خدمت خلق کے کام ہیں وہ اپنی وضا کے اعتبار سے اپنی حقیقت کے اعتبار سے اچھے ضرور ہیں لیکن اس کا ثواب تبھی ہے جب وہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ہے تو پھر ان نمل اماندی نیت اعمال کا دار ودار نیتوں پر ہے غریب کی غربت دور کروں گا اچھی نیت ہے لیکن اللہ کے لیے دور کروں گا یا بس چونکہ میں نے جناب ایک ویلفیئر بنائی ہوئی ہے اور میری بہت ساری تصویریں بننی ہیں. اور میرے پوسٹر چھپنے ہیں اور میرے مرنے کے بعد کوئی میرے نام کے بڑے بڑے جناب کوئی بہت سارے تمغے مجھے مل جانے ہیں اس لیے اگر یہ ہے تو پھر ثواب نہیں ہے ہاں پھر اچھا کام تھا لیکن وہ پھر دین اسلام کے جب مقصود طریقوں میں سے کسی طریقے پر نہیں وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے سبحان, سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین دین اسلام ایک مکمل زیادہ حیات ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں یہ ہماری رہنمائی کرتا ہے اسلام نے انسان کو وہ شرف بخشا ہے کہ اسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے اسلام انسان کے بارے میں احسن التقین کہتا ہے اسلام جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ انسان اتنا بلند ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی کی بارگاہ میں اس کا اتنا مقام ہے کہ اس ساری کائنات کو اس کی خدمت کے لیے چاند ستارے سورج ان چیزوں کو انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیا گیا ہے اگر خلاص درج کروں تو انسان اس زندگی کا انسان اس جہان کا نیوکلس ہے مرکز ہے جس کے گرد پوری دنیا گھومتی ہے اور پھر مفتی صاحب نے سب سے آخر میں جو بات اشاد فرمائی وہ قابل توجہ ہے ہمارے ان بھائیوں کے لیے کہ جو دن رات خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر خدمت خلق میں تو مصروف ہیں لیکن فرائض اور واجبات سے غافل ہیں اسلام نے آپ کو خدمت خلق کی اجازت دی ہے بلکہ اس خدمت خلق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقرب کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے لیکن اس وقت کہ جب آپ اس کے ساتھ ساتھ اسلام کے دیگر تقاضوں کو بھی پورا کر رہے ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سے سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ اگلے سلسلے کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو سل حبیب صلی اللہ تعالیٰ محسمد صلی اللہ علیہ